جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ حرس کی مینی گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا